ابود حدیث نمبر ایک ہزار سینتالیس اللہ عز و جل کے محبوب دانا عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان حقیقت نشان ہے تمہارے دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ ہے اسی دن حضرت سیدنا آدم صفی اللہ پیدا ہوئے علا نبی سلاۃ اسی میں ان کی روحیں ابار کر قبض کی گئی اسی دن سور پھونکا جائے گا اور اسی دن ہلاکت واری ہوگی لہذا اس دن مجھ پر درود پاک کی کثرت کیا کرو کیونکہ تمہارا درود پاک مجھ تک پہنچایا جاتا ہے صحابہ کرام علی مردوان نے عرض کی رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم آپ کے وصال کے بعد درود پاک آپ تک کیسے پہنچایا جائے گا فرمایا اللہ عز و جل نے انبیاء کرام علیہم مسلاۃ وسلام کے اجسام کو کھانا زمین پر حرام فرمایا ہے صلی اللہ تعالی علی محمد ولی وسحدی وبارک وسلم مدین چینل کے ناظرین ازواج انبیاء کے واقعات لیے آپ کی خدمت میں حاضری ہے آپ کو خوش آمدید کہا جاتا ہے اچھی اچھی نیتیں کرنے کی عادت بنانی چاہیے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ ولیہ وسلم کا فرمان علیشان شان ہے نیت المؤمن خیر من عملی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے بخاری شریف کی پہلی حدیث کا جز ہے ان نمل اعمال و بن نیت اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اچھی نیت مسلمان کو جنت میں پہنچا دے گی تو اچھی اچھی نیتیں کرتے ہی رہنا چاہیے تو نیت کیجئے کہ اللہ تعالی کی رضا خوشنودی اور ثواب کے لیے میں اس سلسلے میں اول تخر شرکت کروں گا مزید اور حسب حال اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے اللہ تبارک کا واتع کا نام آئے گا عز وجل کہوں گا صلی عل الحبیب کہا گیا تو درود پاک پڑھوں گا صلی اللہ تعالی علی محمد یا کوئی سا درود پاک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں گرامی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ لیا گیا تو عاشقوں کی ادا کو ادا کروں گا وہ کیا ہے انگوٹھے چومنا آنکھوں سے لگانا یہ عاشقوں کی ادا ہے سبحان اللہ اس کے فضائل بھی آنکھیں نہیں دکھیں گی برودے قیامت شفات نصیب ہوگی کسی صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام پاک آیا تو رضی اللہ تعالی عنہ کہوں گا کسی بزرگ کا نام آیا تو رحمت اللہ تعالی علیہ کہوں گا اس طرح کی اچھے اچھی نیتیں کر لی نیکی کی کہ دعوت دی گئی تو یاد رکھ کر عمل کرنے کی کوشش کروں گا اوروں تک بھی پہنچاؤں گا مزید میں یہ نیت کیے لیتا ہوں کہ اس سلسلے کا ثواب اور جو بھی ثواب اللہ وجل کے کرم سے میرے نام اعمال میں ہے میں اسے حدیت توفتاً اپنے آقا و مولا محمد اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں نظر کرتا ہوں بسیلہ رحمت للعالمین جملہ علیہم علیہ والسلام صحابہ کرام امہات المؤمنین اہل بیتے اطہار شہاد کربلا علیم الدوان جملہ مسلمات و مسلمین مین کو پیش کرتا ہوں بالخصوص اپنے پیر و مرشید حضرت علامہ مولانا محمد الیا ستار قادری رضوی ضیاء دامت خاتمر علیہ آپ کے والدین آپ کے اعزا اقارب اور آپ کے اولاد کو اس کا ثواب پیش کرتا ہوں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد متواج انبیاء کے واقعات میں آج سب سے پہلے سارے انسانوں کی ماں سعید حوار رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر خیر کرنے کی سعادت حاصل کروں گا آپ رضی اللہ تعالی انہا اول الانبیاء حضرت سین آدم صفی اللہ علاء نبی علیہ ولی والسلام وسلام کی رفیق حیات ہیں روئے زمین کی سب سے پہلی خاتون ہونے کا شرف آپ کو حاصل ہوا آج کے سلسلے میں, میں انشاءاللہ شاء اللہ ازل آپ کو یہ بھی عرض کروں گا کہ حضرت سیدات حوا رضی اللہ تعالی عنہا کی پیدائش کس طرح ہوئی آپ کو حوا کیوں کہا جاتا ہے دنیا میں کون کون سے لوگ بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے سارے انسانوں کی ماں سیداتنا تنا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح کس طرح ہوا حکمیر کیا تھا یہ حکمیر کیا ہوتا ہے کتنا ہوتا ہے نشا اللہ عز و جل یہ بھی عرض کیا جائے گا حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوار رضی اللہ تعالی عنہا دنیا میں کہاں اتارے گئے دونوں کی آپس میں ملاقات کہاں ہوئی حضرت حبار تعلی تو اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کیا اس میں کیا حکمت ہے انشاء اللہ عز و جل یہ بھی عرض کیا جائے گا مذہبی چینل کے ناظرین انشاءاللہ میں آپ کو یہ بھی آج ارض کروں گا کہ حضرت سیدات رضی اللہ تعالی عنہا نے کتنی عمر پائی آپ نے لباس بنانا کس سے سیکھا آپ کا کب مبارک کتنا تھا انشاءاللہ شاء اللہ یہ بھی آپ کو میں عرض کروں گا اور آپ کا وصال مبارک کب ہوا انشاءاللہ شاء اللہ ازل یہ بھی عرض کرنے کی کوشش کروں گا جو اول تاخیر سلسلہ دیکھیں گے انشاءاللہ یہ سب کچھ ان کے معلومات میں آ جائے گا مکتبۃ المدینہ دعوت اسلامی کا اشاعتی ادارہ ہے شکایتیں اور نصیحتیں بہت پیاری کتاب عشق الہی کے واقعات سے مالا مال اور بہت سارے مناقب اور صالحات کے تذکرے بہت ہیں اس کتاب کے اندر دعائیں بڑی رقطیں لکھی ہوئی ہیں اس میں اس کے صفحہ نمبر پانچ سو چھبیس اور پانچ سو ستائیس پر لکھا ہے کہ حضرت سیدنا وہ بن منبع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علی علیہ نبی علیہ صلاۃ وسلام کو پیدا فرمایا تو ان میں روح پھونکی حضرت آدم علیہ السلام نے آنکھیں کھولی کیا دیکھتے ہیں جنت کے دروازے پر کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے اللہ کا نام لکھا ہوا ہے اس کے حبیب کا نام لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ یا کیا, اللہ عز و جل کیا تونے کسی ایسی ہستی کو بھی پیدا فرمایا ہے جو تیرے نزدیک مجھ سے بھی زیادہ عزت والا ہے اللہ تبارک تعالیٰ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہاں آدم وہ تیری اولاد میں سے ایک نبی ہے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سیداتنا تنا اما حوار رضی اللہ تعالی عنہا کو پیدا فرمایا حضرت سینا آدم علیہ سلا تو و سلام میں چونکہ شہوت رکھی گئی تھی آپ نے ان سے نکاح کی خواہش کی تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا حق مہر ادا کرو عرض کی حق مہر کیا ہے ارشاد فرمایا اس نام والے پر سو مرتبہ درود پاک بھیجو سبحان اللہ عرض کی یا اللہ وجل اگر میں ایسا کروں گا تو کیا تم میرا نکاح حوا سے کر دے گا رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہا. چنانچہ حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علی نبی ہی علیہ نبی علیہ صلاحۃ وسلم نے حضور نبی کریم رعف محبوب رب اویم صلی اللہ تعالی علی وسلم پر سو مرتبہ درود پاک پڑا اور یہ حضرت سعید حو رضی اللہ تعالی عنہ کا مہر تھا پھر اللہ نے آپ کا نکاح حضرت حوار رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دیا نور الرفان کے پارا چار میں حکیم الامت مفتی احمد یارخان نعمی رحمۃ اللہ تعالی لے لکھتے ہیں بعض علماء فرماتے ہیں کہ عورت کا مہر بڑی برکت والی چیز ہے اگر کسی کے بچے کو شفا نہ ہوتی ہو تو وہ اپنے مہر سے اس کا علاج کرے اور درود شریف ہماری پہلی ماں حضرت حضار رضی اللہ تعالی عنہ کا مہر ہے لہذا ہمارے لیے شفا دکھ درد پریشانیاں دشواریاں تنگ دستیاں ناچاکیاں ڈپریشن یہ مرض وہ مرض دنیا آخرہ ظاہر باطن سارے مسائل حل ہوں گے محبوب پر درودے پار پڑیے صلی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وسبی وبارہ کا موسم حق مہر جو ہے اس کی کم از کم مقدار بہار شریع جل دو سفا چونسٹھ پر لکھی ہے دس دنم یعنی دو تولہ ساڑھے سات معاشا یہ منیمم ہے میکسیمم کے قید نہیں اور گرام کے لحاظ سے تیس اشاریہ چھے ایک آٹھ چاندی یا اس کی قیمت اس سے کم نہیں ہو سکتا اب ہر شہر ملک میں اپنے چاندی کے ریٹ ہیں جو اس کا چاندی کا ریٹ جہاں ہے اس کے مطابق اس کی ترقیب ہوگی تو حضرت رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علیہ نبی ہین علیہ سلاۃ وسلام سے ہوا حق مہر کیا ہوا درود پاک سبحان اللہ حضرت سیدات انہار رضی اللہ تعالی عنہا کی پیدائش کیسے ہوئی سنیے تفصیل نعیمی میں حضرت قبلہ مفتی احمد یارخان علی رحمت اللہ الحنان لکھتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام تنہا زمین میں پھرتے تھے ہر جانور کو اپنا غیر جنس دیکھ کر گھبراتے تھے تمنا کرتے کاش وہ میرا ہم جن میں اس سے انسیت حاصل کرتا حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علی علیہ نبی جناب علیہ سلاۃ وسلام سو رہے تھے فراہت فرما رہے تھے تو فرشتوں نے اللہ کے حکم سے آپ کی بائیں پسلی چاک کی آدم علیہ السلام کو تکلیف نہیں ہوئی آنن فانن ایک نہایت خوبصورت عورت بنائی اور آدم علیہ اسلام کی چاک کی بھی پسلی کو ملا دیا گیا جب حضرت آدم علیہ السلام جاگے اپنا ہم جنس اپنے پاس بیٹھا ہوا دیکھا پوچھا کون تم کون ندائی آواز ہے یہ ہماری بندی ہے تمہاری وحشت دور کرنے کے لیے پیدا کی گئی ہے اور پھر آدم علیہ السلام نے ہاتھ لگانا چاہا تو حکم و حق مہر ادا کرو اور پھر حق مہر درود پاک کی صورت میں ادا کیا گیا مدری چینل کے ناظرین غور کیجیے اللہ تبارک و تعالی نے عورت کو کس لیے پیدا کیا مرد کی وحشت دور کرنے کے لیے میری اسلامی بہنیں اس پر غور کریں جو بچوں والی ہیں ان کے منصوب ہیں شوہر ہیں شادی شدہ ہیں غور کریں کہ کیا آپ اپنے منصوب کی وحشت دور کرنے کا سبب بن رہی ہیں پریشانیاں دور کرنے کا سبب بن رہی ہیں اپنے بچوں کے ابو کی انسیت کا سبب بن رہی ہیں ان کی پریشانیاں دور کرنے کا سبب بن رہی ہیں معاملہ اس کے الٹ اگر الٹ ہے تو اپنی سمت درست کرنی چاہیے اپنا قبلہ درست کرنا چاہیے اچھا حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے سور انسانوں کی ماں سعیدات حوار رضی اللہ تعالی عنہا کو پیدا کیا گیا اب کسی کو شیطان وسوسہ ڈالے تو آدم علیہ السلام کی اولاد ہوئی نہیں ایسا نہیں خزائین عرفان میں فد الافاضل حضرت علامہ مولانا مفتی حافظ سید محمد عیمود مراد آبادی رحمتہ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اولاد نہیں ہو سکتی جس طرح کے اس طریقے کے خلاف جس میں انسانی سے بہت سے کیڑے پیدا ہوتے ہیں وہ اولاد تھوڑی ہوتے ہیں انسان کی اور تفسیر نعمی میں مفتی صاحب نے لکھا ہے کہ اولاد وہ ہوتی ہے جو انسان کے نتفے سے پیدا ہو ہمارے جسم سے بہت سی جاندار چیزیں بنتی سر میں وہ جویں ہوتی ہیں پیٹ میں کیڑے پڑ جاتے تو اولاد تھوڑی ہیں کہ وہ نتفے سے نہیں حضرت حوار رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ تبارک وا تعالیٰ نے حضرت آدم صفی اللہ علاء نبی جینا ولی سلاۃ وسلام کی مبارک بائیں پسلی سے پیدا کیا تو عورت کو بائیں پسلی سے پیدا کیا گیا پسلی کیسی ہوتی ٹیڑھی ہوتی ہے نیکیوں کی جزائیں اور گناہوں کی سزائیں مکتبۃ المدینہ کا بہت ہی پیارا رسالہ ہے پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے فقیر ابو اللہ سمرکندی رحمت اللہ تعالی علیہ ان کا یہ رسالہ اس کا ترجمہ کیا گیا ہے سفر نمبر پچاسی چھیاسی پر لکھا ہے کہ منقول ہے کے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی ہنا ولی سلاۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں حضرت سیداتنا سارا رضی اللہ تعالی عنہا کے خلق کی شکایت کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی طرف وہی فرمائی میں نے عورت کو ٹیڑی پسلی سے پیدا کیا ہے اور وہ یوں کہ عورت یعنی حوا رضی اللہ تعالی عنہ کو آدم علیہ السلام کی ٹیڑی بائی پسلی سے پیدا کیا گیا ٹیڑھی پسلی کو اگر تم سیدھا کرنا چاہو گے تو توڑ ڈالو گے لہذا اسے برداشت کرو اور وہ جیسی بھی ہو اس کے ساتھ گزارا کرو ہاں اگر دین میں کمی دیکھو تو ضرور پورا کرو بدنی چینل کے ناظرین مزید سنیے بخاری شریف حدیث نمبر تین ہزار چوراسی میرے آقاد و عالم کے داتا قابے کے بدر الدا طیبہ کے شمس الدرہ آکا مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ عورتوں کے ساتھ خیر خواہی اور اچھا سلوک کرو کیونکہ عورت کو پسلی سے پیدا کیا گیا ہے اور پسلی میں سب سے زیادہ تیڑا پن اس کے اوپر والے حصے میں ہوتا ہے اگر تم اس کو سیدھا کرو گے تو اس کو توڑ دو گے اور اگر اس کو چھوڑ دو گے تو وہ ٹیڑی رہے گی لہذا عورتوں کے ساتھ خیر خواہی کرو اب اس حدیث کی شرح سنیے میرا آج جلد پانچ میں جو مفتی احمد یارخان ایمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا آپ فرماتے ہیں کہ اس جملے کے چند مطلب ہو سکتے ہیں ایک یہ کہ میں تم کو اپنی بیویوں سے اچھے سلوک کی وصیت کرتا ہوں تم لوگ قبول کرو یا تم لوگ اپنی بیویوں کے متعلق اچھی وصیت کیا کرو کہ ان کے ساتھ تمہاری عزیز و اقارب اچھا سلوک کریں یا اپنی بیویوں کو بھلائی کا حکم دو جو چیز ٹیڑی بھی ہو خشک بھی وہ سیدھی نہیں ہو سکتی ایک تو ٹیڑی ہے پھر خشک سیدھی نہیں ہو سکتی پسلی کا اوپر حصہ ٹیڑا اور خشک ہے وہ سیدھا نہیں ہو سکتا اسی طرح عورت بالکل سیدھی نہیں ہو سکتی لہذا جڑ کا اثر شاخ میں ہوتا ہے مسلم شریف حدیث نمبر چھبیس سو ستر شاہ بہروبر رسول انور محبوب داور مکہ مدینے کے تاجور صلی اللہ تعالی علیہ ولیہ وسلم نے فرمایا عورت وصلی سے پیدا کی گئی وہ رویش میں ہرگز سیدھی نہ ہوگی تو اگر تم اس سے نفع حاصل کرنا چاہتے ہو تو اس سے نفع حاصل کرو حالانکہ اس میں ٹیڑ یعنی ٹیڑاپن ہو اور اگر تم اسے سیدھا کرنے لگو تو توڑ دو گے اس کا توڑنا طلاق ہے میرا آپ دل پانچ مفتی احمد یار خان نئی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا فرما رہے ہیں سن لیجیے ٹیڑاپن عورت کی فطرت میں داخل ہے تعلیم و تربیت سے کچھ درست ہو جاتی ہے مگر بالکل سیدھی نہیں ہوتی اسے اس کی حالت پر رہنے دو اس کی بد اخلاقی ناشکلی وغیرہ کی برداشت کرو اپنا کام نکالو اس کے بغیر تمہارے کام نہیں چل سکتے وہ تمہاری وزیر اور گھر کی منتظم اگر تم اسے ہر بات پر ملامت کرو اس کے ہر عمل کی نگرانی کرو تو تمہارا گر میدان جنگ بن جائے گا اور آخر طلاق دینا پڑے گی لہذا بعض باتوں میں چشم پوشی کیا کرو سونا مدنی چینل کے ناظرین تو ٹیڑھا پن یہ عورت کی نیچر میں داخل ہے بھائی نیچر یہ ٹیڑھی ہے کچھ تربیت کی جائے کچھ سرزرش کی جائے شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے تو کچھ سیدھی ہو جائے گی وہ بالکل سیدھی نہیں ہوگی تو اس کی جو بداخلاقی ہے ناشکری ہے برداشت کرنی پڑے گی اگر نہیں کریں گے تو ہے یہ گھر کی منتظم سارا گھر کا نظام اس کے سپور پردے کھانا پکانا پرونا سینا صفائی ستھرائی بچوں کی پرورش وغیرہ وغیرہ اس میں حرج واقع ہو جائے گا اور گھر کا نظام درم برم برم درم ہو جائے گا میدان جنگ بن جائے گا تو چشم پوشی بھی کرنی چاہیے اسے کہتے ہیں امیر سنت فرمایا کرتے ہیں آنکھ آرے کان یعنی دانستہ اس کی کوتایاں دیکھنے کے باوجود اسے شکایت نہ کی جائے مسلم شریف عدیث نمبر چھبیس سو بہتر میرے پیارے رسول سیدہ آمینہ کے باغ کے مہکتے پھول صلی اللہ تعالی علیہ والی وسلم فرماتے ہیں کوئی مومن کسی مومنہ بیوی کو دشمن نہ جانے اگر اس کی کسی عادت سے ناراض ہو تو دوسری خصل سے راضی ہوگا مفتی احمد یارقان پانچ میں فرماتے ہیں سبحان اللہ کیسی نفیس تعلیم ہے مقصد یہ ہے کہ بے ایب بیوی ملنا ناممکن ہے لہذا اگر بیوی میں دو برائیاں بھی ہوں تو برداشت کرو کچھ خوبیاں بھی پاؤ گے مرقات جو کہ شرع مشکات ہے اور ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی نے لکھی ہے اس کے حوالے سے مفتی صاحب لکھ رہے ہیں جو شخص بے عیب ساتھی کی تلاش میں رہے گا وہ دنیا میں اکیلا رہ جائے گا اکیلا ہم خود ہزار ہا برائیوں کا چشمہ ہیں ہم خود ہزار ہا برائیوں کا سر چشمہ ہیں. ہر دوست عزیز کی برائیوں سے درگزر کرو اچھائیوں پہ نظر رکھو ہاں اصلاح کی کوشش کرو سبحان اللہ لکھا ہے بے عیب تو رسول اللہ ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور بھی شارعین نے اس حدیث کے تحت لکھا ہے کہ مرد کو یہ توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ عورت مکمل طور پر درست ہو جائے گی کمپلیٹلی یہ آپ کے آرڈرز کے مطابق چلے گی آپ کو فالو کرے گی یہ امید نہ رکھی جائے سارے اخلاق اس کے ٹھیک ہو جائیں گے یہ امید نہ رکھی جائے ورنہ اس کو کھو دیں گے اگر اس کے اخلاق میں کچھ کجی ہے تو یہ بھی لکھا علماء نے یہ اس کا ایب نہیں کیونکہ یہ پیدا ہی ٹیڑی پسلی سے ہوئی ہے تو برل مدنی چینل کے ناظرین گھر والیوں سے بنا کر رکھنی چاہیے اور جو فوائد ہیں اس پر توجہ رکھنی چاہیے مفتی احمد یار خان نوی رحمت اللہ تعالی علیہ میں لکھ رہے ہیں خیال رہے اپنی بیوی سے محبت کمال تقویٰ کی دلیل ہے اور اپنی بیوی سے وہی محبت کرے گا جو غیر عورت کی طرف مائل نہ ہوگا اور اپنی بیوی سے محبت تقویٰ کی اصل ہے جو شخص اپنی بیوی سے محبت نہیں کرتا وہ بدکار ہو جاتا ہے بدکار ہو جاتا ہے وہ, وہ بڑی پیاری روایت جہنم میں لے جانے والے اعمال میں لکھی ہے وہ بھی پیش کر دیتا ہوں جلدو سفا ایک سو نبے پر حضرت سیدنا امیر المین خلیفت المسلمین غز المنافقین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی پاک بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اپنے بچوں کی امی کے برے اخلاق کی شکایت کی وہ آپ کے دروازے پر کھڑا انتظار کرنے لگا اچانک اس نے سنا کہ فاروق اعظم ردی اللہ تعالی عنہ کے بچوں کی امی آپ کے ساتھ تیز تیز باتیں کر رہی تھی آپ خاموش جواب نہیں دیتے وہ یہ کہتا ہوا لوٹ آیا جب امیر المینین کا یہ حال ہے تو میرا کیا ہوگا حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ بہت تشریف لائے اسے واپس پلٹتے ہوئے دیکھا پکارا تیری کیا حاجت تو کس لیے آیا تھا عرض کی یا امیر المینین میں اپنی بیوی کی بدخلقی اس کی بد اخلاقی بری عادتیں زبان درازی کی شکایت لے کر حاضر ہوا تھا لیکن میں نے آپ کی بیوی کو بھی طرح باتیں کرتے ہوئے پایا تو میں تو لوٹ رہا ہوں کہ آپ کی بیوی کے ساتھ آپ کا یہ حال ہے تو میرا کیا حال ہوگا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی انہوں نے جو بات ارشاد فرمائی وہ جو بھی شادی شدہ ہیں اسلامی بھائی اپنے پلے سے باندھ لیں اپنے گھر کو امن کا گہوارہ بنائیں کس طرح صبر کے ذریعے چشم پوشی کے ذریعے سے فرمایا ہے میرے بھائی وہ میرا کھانا تیار کرنے والی ہے کون میرے بچوں کی امی اور کریں اب بھی گھر میں کھانا کون تیار کر کے دیتا ہے بچوں کی امی تو تیار کرتی ہے عام طور پر روٹی پکانے والی ہے کپڑے دھونے والی ہے میرے بچوں کو دودھ پلانے والی ہے نیز اس کی وجہ سے میرا دل حرام کام سے رکتا ہے یہ وجہ میں اسے برداشت کرتا ہوں اس شخص نے عرض کی اے امیر المکمن رضی اللہ تعالی عنہ میری بیوی بھی اسی طرح ہیں ارشاد فرمایا میرے بھائی بے شک یہ کچھ لمحوں کے لیے ایسی ہوتی ہیں کچھ ٹائم ایسا آتا ہے کہ یہ ٹف ٹائم دیتی تو صبر کرو تو غور کریں مدنی چینل کے ناظرین جو شادی شدہ ہیں انہیں اپنی ازوائش سے کیا فوائدیں جو فاروق اعظم نے گنوائے کہ کھانا تیار کرتی ہے روٹیاں پکاتی ہے کپڑے دھوتی ہے بچوں کو پالتی ہے اور حرام کام سے بچاتی ہے۔ یہ تمام فوائد پر نظر رہے گی تو انشاءاللہ شاء اللہ اعزلہ آپ کو اپنی زوجہ کی بچوں کی امی کی بدخلقی اس کی بد اخلاقی پر صبر کرنا آسان ہو جائے گا اور اسی میں فلاح ہے اسی میں کامرانی ہے اسی میں کامیابی ہے فلاح ہو کامرانی نرمی ہو آسانی میں ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں تو کام بگاڑنا نہیں ہے گھر کو امن کا کہوارہ بنانا ہے تو عورت کو اللہ تعالی نے ٹیڑی پسلی سے پیدا کیا ہے اس میں کچھ نہ کچھ ٹیڑھا پن رہتا ہے تربیت کریں گے عارضی طور پر یہ سدھر جائے گی کچھ درست ہو جائے گی کچھ ٹھیک چلے گی اس کے بعد پھر اپنی نیچر کے مطابق چلے گی اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عورتوں کو اجازت مل گئی جو چاہے کریں ٹیڑی ٹیڑی چلیں نہیں انہیں شوہروں کی نافرمان نہیں بننا چاہیے شوہروں کی ناشکری کرنے والیاں نہیں بننا چاہیے کہ اللہ تعالی ناراض ہو گیا اور اس نے اس بات پر سزا دی تو کیا کریں گے تو عورتوں کو چھوٹ نہیں مل رہی بلکہ ان کو صحیح طرح چلنا چاہیے اور اپنے گھر کو امن کا گہوارہ بنانا چاہیے کیونکہ اللہ تبارک کا تعالی نے سارے انسانوں کی ماں وہ کسی قبیلے کا ہے وہ کوئی زبان بولنے والا ہے وہ نیک بد ہے جو بھی ہے سب کی سب سب کے سب جو ہیں یہ حضرت حوار رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد ہیں حضرت آدم صفی اللہ علیہ نبی ولی سلاۃسلام سب کے والد ہیں باپ ہیں تو اللہ تعالی نے حضرت حوار رضی اللہ تعالی عنہا کو پیدا کیا انسیت کے لیے سکون قلب کے لیے تاکہ آدم علیہ السلام خوش رہیں اور دونوں یار و محبت کی زندگی بسر کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں اس طرح کا مضمون تفسیر معنی میں لکھا ہے مدنی چینل کے ناظرین حکایت اور نصیحتیں صفحہ نمبر 526-527 پر لکھا ہے کہ حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علیہ نبی جینا ولی سلاط و اسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا حضرت سیدات رضی اللہ تعالیٰ نہا کو اللہ تعالیٰ نے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا اور وہ مینڈہ جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کا فدیہ بنا آج کی جگہ زمحہ کیا گیا آج کی جگہ قربان کیا گیا وہ بھی بغیر ماں باپ کے پیدا ہوا اور حضرت سیدنا صالح علا نبی جناب علیہ سلاۃ وسلام کی اونٹنی جو بطور موجودہ پہاڑ سے نکلی تھی وہ بھی بغیر ماں باپ کے پیدا کی گئی امن چینل کے ناظرین حضرت سیدہ آدم صفی اللہ علیہ نبی ناب علیہ صلاحۃ السلام اور حضرت سیداتنا اکبار رضی اللہ تعالی عنہا جنت میں رہا کرتے تھے دنیا میں کیسے آئے سنیے پر ایک سورہ باقاع آیت نمبر پینتیس چھتیس ارشاد ہوتا ہے وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ هَٰذِهِ شَجَرَةُ فَتَكُونَا مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَذَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ يَقُولُ انْفُضُوا عَنْهَا فَأَخْرَجَهُم مِّمَّا كَانُوا فِيهِ وَقُلْنَا وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حين ترجما اکنزل ایمان اور ہم نے فرمایا اے آدم تو اور تیری بی, بی اس جنت میں رہو رکھاؤ اس میں سے بے روک ٹوک جہاں تمہارا جیت چاہے مگر اس پیڑ کے پاس نہ جانا کہ سے بڑھنے والوں میں ہو جاؤ گے تو شیطان نے جنت سے انہیں لغزش دی اور جہاں رہتے تھے وہاں سے انہیں الگ کر دیا اور ہم نے فرمایا نیچے اترو آپس میں ایک تمہارا دوسرے کا دشمن اور تمہیں ایک وقت تک زمین میں ٹھہرنا اور برتنا ہے اس کے تحت صدر الفاظل خزائین العرفان جو کہ قنز المان پر حاشیہ ہے اس میں لکھتے ہیں شیطان نے کسی طرح حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوار رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس پہنچ کر کہا میں تمہیں شجر خلد بتا دوں حضرت آدم علیہ السلام نے انکار فرمایا شیطان نے قسم کھائی میں تمہارا خیر کھاؤ آدم علیہ السلام کو خیال ہوا کہ اللہ پاک کی جھوٹی قسم کون کھا سکتا ہے بین خیال یعنی اسی خیال سے حضرت سیدات اللہ تعالی نے جس شجر سے روکا گیا تھا اس میں سے کچھ کھایا پھر حضرت آدم علیہ السلام کو دیا انہوں نے بھی تناول کیا حضرت عالم علیہ السلام کو خیال ہوا کہ لا تقربہ کی نہیں تنظیحی ہے تحریمی نہیں کیونکہ اگر وہ تحریمی سمجھتے تو ہرگز ایسا نہ کرتے کہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں یہاں حضرت آدم علیہ السلام سے اجتہاد میں خطا ہوئی اور خطائے اجتہادی معصیت نہیں مزید لکھتے ہیں ہم نے فرمایا نیچے اترو اس کے تحت حضرت عدم علیہ السلام اور حضرت سیداتنا غوار رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی ذریت ان کے اولاد جو ان کے سلم میں تھی جنت سے زمین پر جانے کا حکم ہوا حضرت آدم علیہ السلام زمین ہند میں سران دیپ موجودہ ہے سی لنکا کے پہاڑوں پر اور حضرت غبار رضی اللہ تعالی عنہ جدے میں اتارے گئے حضرت آدم علیہ السلام کی برکت سے زمین کے اشجار میں یعنی درختوں میں پاکیزہ خوشبو پیدا ہوئی تو دنیا میں جنت سے کس طرح ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس درخت کے کھانے سے جس پیڑ کے کھانے سے منع کیا تھا شیطان نے جھوٹی قسم کھا کر وہ ترکیب کی اور اماں رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے اسے کھایا اور پھر آدم علیہ السلام کر دیا اور آپ نے بھی تنابل کیا اور یہ آپ کی خطا خطائے اجتہادی تھی یاد رہے انبیاء کرام علی مسلاۃ وسلام معصور ہوتے جو آدم علیہ السلام کو معذلہ آسین یا ظالم کہے اس نے نبی کی توہین کی اور نبی کی توہین کیا ہے کفر ہر نبی کا احترام ادب لازمی اور ضروری آدم علیہ السلام نے حضرت رضی اللہ تعالیٰ اللہ کی بارگاہ میں ربنا انفسانا لنا ترحمنا لنا اے رب ہمارے ہم نے اپنا برا کیا اگر تو ہمیں نہ بخشے اور ہم پر رحم نہ کرے تو ہم ضرور نقصان والوں میں ہوئے یہ کہا تو اب اس کو دلیل بنا کر وہ کوئی معذ اللہ اس طرح بے ادبی کرے تو یہ درست نہیں یہ بندے کا اور رب کا معاملہ ہے اور وہ اللہ کے نبی ہیں اور نبی کی تعظیم توقیر ہم پر لازم برحل ہند میں فراندیپ علاقہ موجودہ سری لنکا کے پہاڑ پر آدم علیہ اسلام دنیا میں آئے اور حضرت سیدات الحبر رضی اللہ تعالی جدہ میں اتاری گئی اور دونوں کی ملاقات کہاں ہوئی حضرت آدم علیہ السلام کی اور حضرت سعیدات رضی اللہ تعالی عنہا کی ان کی ملاقات ہوئی میدان عرفات میں عرفات پہچاننے کی جگہ دونوں کی ملاقات ہوئی دونوں نے ایک دوسرے کو پہچانا تو اس لیے اس میدان کا نام ہوا میدان عرفات مدنی چینل کے ناظرین حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت سیداتنا حو رضی اللہ تعالی عنہا جنت کی نعمتوں کے چلے جانے پر دو سو سال روتے رہے دو سو سال چالیس دن تک کھانا نہ کھایا پانی نہ پیا اور حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علیہ نبی علیہ صلاۃ والسلام سو سال تک حضرت سیداتنا حو رضی اللہ تعالی عنہا سے قریب نہ ہوئے تو آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علا نبی نا ولی صلاحت والسلام کس قدر روئے کس قدر روئے اور حضرت سیدات رضی اللہ تعالی عنا کس قدر روئیں دو سو سال اس روایت کے مطابق جو کہ جامع البیاں میں لکھی اللہ اکبر اللہ ان کے صدقے ہمیں بھی رونے والی آنکھیں عطا فرمائے فکر معاش میں نہیں اولاد کے غم میں نہیں منصب دولت عزت شہرت کے لیے نہیں یہ تو نادان لوگوں کا کام ہے اس کے لیے روتے ہیں اللہ کی محبت میں روئیں رونا ہے تو خوف خدا سے روئیں آخرت کی فکر کر کے روئیں ایمان کے سلب ہو جانے کے خوف سے روئیں نظر کی سختیاں یاد کر کے روئیں قبر کے اندھیریاں یاد کر کے روئیں قیامت میں ہمارا کیا بنے گا پچاس ہزار سال کا دن ہوگا وہ کیسے گزرے گا نہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا بائیں ہاتھ میں ملے گا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا یا گناہوں کا پلڑا بھاری ہوگا میں پل سی سے گزرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا یا ناکام رہوں گا جنت میں داخلہ ہوگا یا جہنم ٹھکانہ ہوگا ہم نہیں جانتے تو اس کو یاد کر کر کے اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہانے چاہیے انبیاء کرام علی سلاۃ اسلام روای کرتے تھے ابراہیم علیہ السلام رویا کرتے تھے نوح علیہ السلام کا نام نُ اس لیے پڑا کہ آپ کثرت سے روتے تھے رونی کی وجہ سے رخساروں پر لکیریں پڑ گئی تھیں داؤد علیہ السلام چالیس دن تک حالت سجدہ میں روتے رہے اور جب سر اٹھایا تو آپ کے مبارک آنسو سے گھاس اگائی اللہ ہمیں بھی رونے والی آنکھیں تھا فرمائی مدین چینل کے ناظرین حضرت سیدت حوار رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح کہاں ہوا پیدائش کہاں ہوئی تفصیلی نئیمی میں مفتی صاحب نے لکھا ہے جنت میں آپ کی پیدائش جنت میں ہوئی اور جنت میں ہی آپ کا نکاح آدم علی سلاۃ وسلام سے ہوا جب وہ درخت جس کے کھانے سے منع کیا گیا تھا انہوں نے چکھا تو پھر کیا ہوا سنیے پارہ آٹھ کی آیت نمبر 22 میں ارشاد ہوتا ہے فضل اللهما بغرور فلم ما قشجرت بعدت لهما سوءاتهما وطفقا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْحَكُمَا عَنْ تِلْكُمَ الشَّجَرَةِ تِلْكُمَ الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُّا مُّبِينَ ترجمة ايكنزو الإيمان اتار لایا انہیں فریب سے پھر جب انہوں نے وہ پیڑ چکھا ان پر ان کی شرم کی چیزیں کھل گئیں اور اپنے بدن پر جنت کے پتے چپٹانے لگے اور انہیں ان کے رب نے فرمایا کیا میں نے تمہیں اس پیڑ سے منع نہ کیا اور نہ فرمایا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے تو مدنی چینل کے ناظرین آپ نے سنا شیطان نے جھوٹی قسم کھا کر آدم علیہ السلام کو دھوکہ دیا اور پہلی جھوٹی قسم کھانے والا ابلیس سے اور جھوٹی قسم کی بنا پر ہی آدم علیہ السلام نے شیطان کی بات کا اعتبار کیا تھا جب وہ پیڑ چکھا حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت سیدات حور رضی اللہ تعالی عنہا نے تو شرم کی چیزیں کھل گئیں جنت بات جسم سے جدا ہو گیا خزاں عرفان میں صد الافاظ لکھتے ہیں اور جنت لباس جسم سے جدا ہو گئے اور ان میں ایک دوسرے سے اپنا بدن چھپا نہ سکا اس وقت تک ان صاحبوں میں سے کسی نے خود بھی اپنا ستر نہ دیکھا تھا اور نہ اس وقت تک انہیں اس کی حاجت پیش آئی تھی ان آیات کے تحت تفسیر نعیمی پارا آٹھ صفحہ چار سو پر مفتی احمد یار خان نئیمی اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں پردہ اور حیا فطرت انسان کا تقاضا ہے بے حیائی اور ننگاپن پن بہت شرم کی چیزیں دیکھو آدم علیہ السلام اور حضرت حوال رضی اللہ تعالی آپس میں خاوند بیوی ہیں مگر پھر بھی برہنگی سے شرمائے اب جو اوریا اور نیم اوریاں رہنا پسند کرتے ہیں وہ فطرت انسانی کا مقابلہ کرتے ہیں حیا کیا ہے یہ ایمان سے میرے اکالی سلاط السلام نے فرمایا الحیا ایمان حیا ایمان سے یہ صحیح مسلم شریف کی حدیث سے پاک کی حدیث نمبر 36 اس کی شرح میں آتم مفتی صاحب نے لکھا کہ شرم و حیا ایمان کا رکن آزوں میں رکن کیا ہوتا ہے ستون پلر یہ ایمان کا رکن اعظم کیا شرم و حیا لکھتے ہیں دنیا والوں سے حیات دنیاوی برائیوں سے روکتی اور دین والوں سے حیات دینی برائیوں سے روک دیتی ہے اللہ ورسول رسول اجزا وج اللہ وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے شرم و حیا تمام بدعقیدگیوں بدعملیوں سے بچا لیتی ہے ایمان کی عمارت اسی شرم و حیا پر قائم درخت ایمان کی جڑ مومن کے دل میں جبکہ شاخیں جنت میں ہے تو شرم و حیا اللہ میں نصیب فرمائے تو آدم علیہ السلام اور حضرت سیداتنا حوار رضی اللہ تعالی جب جنتی لباس اتر گئے تو اب انہوں نے جنتی درختوں کے پتے چمٹائے تاکہ ستر پوشی ہو اس کا بیان پارہ سولہ سورہ پوہا کے آئٹ نمبر ایک سو اکیس میں ہے اور وہ پتے کون سے تھے انجیر درخت کے پتے تھے مدی چلن کے ناظرین اللہ ہمیں حیا والا بنائے پردے کے بارے میں سوال جواب اس کا مطالعہ کریں حیا کے تعلق سے بہت پیارے پیارے مدنی پول امیر سنت نے عنایت فرمائے اسی طرح با حیا نوجوان یہ رسالہ دیکھیے حیا کیا ہوتی ہے سر کی حیا کیا ہے آنکھوں کی حیا کیا ہے زبان کی حیا کیا ہے ہر عزو کی حیا کیا کیا ہے وہ تفصیلی بیان ہے بہت پیارا رسالہ ہے ہر اسلامی بھائی پڑھے ہر اسلامی بہن پڑھے اور مکتبۃ المدینہ سے خرید لیجئے اگر آپ کے ہاں مکتبہ نہیں تو دعوت اسلامی کی جو ویب سائٹ ہے ڈبلو ڈبلو اس سے آپ یہ رسالہ ریڈ کر سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں اور چاہے تو ڈاؤن لوڈ کر لیں چاہے تو پرنٹ آؤٹ کر لیں مدنی چینل کے ناظرین حضرت ربی اللہ تعالی عنہا اور حضرت آدم صفی اللہ علی نبی علیہ نبی نا والی سلاۃ والسلام زمین پر آئے تو سفر عبادت شروع ہوا آدم علیہ السلام کو خانہ کعبہ تعمیر کرنے کا حکم ملا جبریل امی علیہ السلام آئے اور کہا کہ اللہ تعالی کی طرف سے حکم ایک گھر بناؤ جگہ متعین کی خط کھینچا آدم علیہ السلام زمین کھودتے تھے اور حضرت حوار رضی اللہ تعالی عنہ تمام انسانوں کی ماں مٹی اٹھا اٹھا کر باہر پھینکتی تھی یہاں تک کہ کھود کھود کر پانی تک پہنچے آواز آدم بس کافی ہے گھر تعمیر ہو گئی تو اللہ تعالی کی طرف سے وہی آئی کہ اس کا طواف کریں خانہ کعبہ کا طواف کریں تو کاش ہمیں بھی ذوق عبادت نصیب ہو اور ہماری اسلامی بہنیں اپنے شوہر کے ساتھ جو نیکی کے کام ہیں اس میں معاونت کریں ہماری امی جان سعیداتن عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا گھر کا کام بھی کرتی تھیں اور ساتھ ہی ساتھ میرے اکالی سلاط وسلام جب جنگ کی تیاری فرماتے تو ہماری امی جان اس میں مدد بھی کرتی تھیں وہ اونٹ قربانی کے لیے جو مکے میں بھیجے جاتے ان کا ہار ہماری امی جان سیدہ عیشہ رضی اللہ تعالی عنہا تیار فرماتی تھی جنم میں لے جانے والے اعمال ایک سفہ ایک سو ستانوے میں ہے کہ حضرت سعیدات حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو بیس حمل ہوئے ہر حمل میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی یعنی دو بچے ہوتے تھے اور پہلے حمل کے بچوں کا دوسرے حمل کے بچوں کے ساتھ نکاح ہوتا اس عمل کا لڑکا اس عمل کی لڑکی اور اس عمل کا لڑکا اس عمل کی لڑکی اس طرح نکاح ہوتے تھے اور یوں سلسلہ بڑھا حضرت آدم صفی اللہ علیہ نبی ولی سلاۃ وسلام نے جب بروز جمعہ وصال فرمایا تو سعیدات حوار رضی اللہ تعالی عہا بہت زیادہ غمگین رہا کرتی تھیں اور ایک سال کے بعد آپ نے بھی وصال فرمایا اور تفصیلی نعمی میں مفتی احمد یارخان نئی رحمتہ اللہ تعالی علیہ نے لکھا کہ ان کی عمر شریف یعنی سیدات النحر رضی اللہ تعالی کی عمر و بارکا نو سو ستانوے سال ہوئی اور آدم علیہ سلاۃ و کی وفات کے بعد آپ ساٹھ سال تک دنیا میں رہیں آپ کا قد مبارک کتنا تھا تفصیلی نعیمی میں لکھا ہے مفتی صاحب نے آپ کا قد مبارک تھا ساٹھ ہاتھ آپ کو حوا کیوں کہا جاتا ہے آپ کا نام حوا کیوں ہوا یہ بھی عرض کر دوں تفصیلی نعیمی پارہ اول صفا دو سو نواسی دو سو نوے میں لکھا ہے کہ حوا حی سے بنا ہے جس کے مانے زندہ چونکہ حضرت سعیداتن حوا رضی اللہ تعالی نہا زندہ انسان آدم علیہ السلام سے پیدا کی گئی اس لیے ان کو حو کہا گیا یا پھر آپ چونکہ ہر زندہ انسان کی والدہ ہیں اس لیے آپ کا نام حوا ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ان پر رحمت اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو اللہ تبارک و تعالیٰ سیدت رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے میں ہماری اسلامی بہنوں کو ذوق عبادت نصیب فرمائے اپنے منصوب کے ساتھ کاموں میں دینی کاموں میں معاونت کی توفیق عطا فرمائے شرم و حیا کی چادر عطا فرمائے میری جس کا ہیں ہے بہنیں سبھی مدنی بلکہ پین ہو کرم چھ زمانہ مدنی, مدنی مدین والے مدنی مدین والے مدنی مدین والے آمین صلوه على الحبيب صلى الله تعالى على محمد